بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف ذالک اللہ لا کتاب اللہ بفی حدل تقین الیخ لام مین یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اولائک علیہ دن من ربهم و اولائک هم المفلحون <سؤال> یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے آمنوا وما إلا وما یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ألا إنهم هم الْمُفْسِدُونَ المفسون قلعہ يَشْعُرُونَ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے وہ ادا کی لہم آ مینو کما آ منسوخ مینو کما آ من سہ ادا انم ہو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 اللہ مدوہ فیقو یا نیم یا بہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارتوں سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں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 ابو کہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے سم بہم لو یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے او کصیب من السماء بن سما دوں یج علوم فیم تم بلکہ یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو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 تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو الدی جا القول او بفاش او سما ابین او ون زل ومین سم فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سمیں برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو وَإِنكُمْ تُمْ فِي وَيبِم مِمْ مَا نَزَلَّ عَلَى عَبدِنَا فَأكُ بِسُورََةِم مِمْ بِثْلِهِ وَذُرعوا وَدُعوشُ هَذَاأَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِكُْ تُمْ صَادِقِين اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو فعلم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 129. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا, الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج من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 جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں باللہ امواتا فاحیاکم۔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 هو خلق ما الارض جميعا ثم سبع وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے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 اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصویع تخدیص کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُ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 بِهِم بِاسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تم تک تم تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا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 وکل نایا آدم اسکو کل جن تک مار تم ولا تلا قربا دور تفت نام اور ہم نے کہا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 پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پسلا دیا اور جس ایش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشتے برین سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے فتلقا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 اس میں رہیں گے یا بنی اس وب نتی التی ان توم و اوفو اوفو بے آحدی بعہد اوفی بے آحدی کم و اے آل یاقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے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 اور مجھی سے خوف رکھو ولا تل بس الحق قبل با قل و تم الحق وأنتم تعلمون اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ وہ عقیم وکاتا اور نماز پڑھا کرو اور زکات دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو اتون کتاب یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گرا ہے مگر ان لوگوں پر گراہ نہیں جو عجز کرنے والے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَن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 نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے یاقوب کی آولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی واتقو یوما لا تجزی نفس عن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 بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرون سے مخلصی بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردیگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی تم <تَنظرون> جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور موج سے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو وہ کم غلطی کم البو فتبو الا باری کم فقوق فتح بلیکم نہ اور جب موسا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے ہلاک کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے اور جب تم نے موسا سے کہا کہ موسا جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آ اور تم دیکھ رہے تھے ثم بعثناكم من بعد موتكم پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ مولا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ الملو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 تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا يُخْرِجُ لَنَا مِن مَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خير إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْحَقُّ <يَعْتَدُون> اور جب تم نے کہا کہ موسا ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر کار ضلع اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے اندو سوری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 اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے عامال کا صلح خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 ثم من بعد ذلك فلولا فضل من تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے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 وَمَوْعِظَةً نلفا اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جون کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا وہ قومی اور جب موسا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبہ کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو موسا نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں فارک عوان دیکھوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسا نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو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 کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہوں انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تفیر الارض ولا تسق الحرث مسلمت اللہ شیط فیہا الان جئت بالحق فذبحوها وما موسا نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبا کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں وہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا فکل <تَعْقِدُون> تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو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 ان لا اللَّهِ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا خوشی <تَعْمَدُون> پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں افتون کم و نفری کم یس معاون کلو مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں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 فلا اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں اولا یا ما نون کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے إلا يغنون اور بعض ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں وقالو لن تمسن النار دود کل اتخل ام تقولون ام تقولون آہد امتقول ما لا تعلمون اور کہتے ہیں کہ دوزک کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا نہیں بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں بلا سی اتا خولا ہم فیہا خالدون ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون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 ثم إلا منكم وأنتم اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے مہ پھیر کر پھر بیٹھی وہ ذ او خذ ن می ساقکم لا تس پکونا دما اکم واللا توخریجنا انگ من دیارری کوم فم آاقور تم اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو فَسَقُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِذَا أَتَوْكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ف فَطُؤ مِونَ بِبعَعْض الكِتابِ وَتَكفُونَ ببععْض فمَا جَزَ أُمَ يعَ ذِكَ مِنكُم إَّا خِزيون في الحيةِ الدُّنْي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 الَّذِينَ اشترَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ فلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی حلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا کتاب بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا بابی بے مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ نا عی سب نم یمل بین آتی و عید مستق اور ہم نے موسا کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسائی نے مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے قلوبنا غلف بل لعنهم ما يؤمنون اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں وا جا اہم کتاب دس ماہوم و کانو و کانو می قبل اللین کفو فلما ما عرفوا كفروا به فلعنت اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے بس کافروں پر خدا کی لانت أَن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, بَغْيًا أَن يُنزلَ الله من پگلی من من فری نوی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غذب بالائے غذب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے ضلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا زل بیما لم وغیرہ سدی کلین الی مت کت لو نمب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 ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحبِ ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے موجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے وہی سا ککم اور پورا آتی آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بکوتی مسئین و اشری بوفی قلوب کف ری اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واسق لیا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 قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً من دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو یتمن لیکن ان آمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے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 ادولی جبریلا فن زلو اللہ قلبی کبھی مسعد قلیمہ بین ادئی مسعد کل بیندئی وہ دوں کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو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 فری جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور مکائل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے ولقد ان لَنَا اِلَيْكَ اَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ہم نے تمہارے پاس سُلجی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, مصدق لما معهم نَبَذَ فَرِيقٌ کتاب اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزما آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں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 وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فَلَا تكفر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 لہ خلا <يَعْلَمُون> اور ان ہزریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلب کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے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 کاش وہ اس بات کو جانتے ولو لو انوت کو مسوبہ تم دل ہی خو کا نو یا اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا سلا ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم <أَلِيمٌ> اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو انظر کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے ما دبین کفر کتاب ول مشرقی نئی نزل علوم بن خرین رحمتی میں شالہ حضول فلع جو لوگ کاخر ہیں اہلی کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے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 بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے وَأَقِيمُ الصلاة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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا سرا اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے وقالت الصار على شَيئ وَقَالَةٍصَار لَسَةِ يَهُذُ على شَيْئء وَهُم يَثلُون الكِتَّاب كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يَعلَمونَ مِثلَ قَِْهِم.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 خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا وہ منجد آئی اس غفی ہسم ہوں صافی خواب الا اکما کا نلم آئی لہم فد دنیا الْآخِرَةِ عَذَابٌ آخاب اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب وَلِلَّهِ وَلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے تو جدھر تم رکھ کرو ادھر خدا کی ذات ہے بے شک خدا صاحبِ وسط اور باقبر ہے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 بالحق و ولا تسأل عن اصحاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزق کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی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 ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار الدین آتی الای و مئی یقوی فلا اکم الخوص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 و تقو یو مل تجزی نفسن ان نفس منہا عدلوں ولا فاؤ عدل وَلَا عمل تاع ہے وَلَا ولاحم یوں فرون اور اس دن سے ڈرو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 لا عهد اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائی خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا وہ تخمی اب واہ مص اللہ وحید نب واہ مسم علا و بیتی اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور ام پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر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 ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتے کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزق کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِن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 امتا مسلمتا لکا و ارنا مناسکنا و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم اے پربردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو اور پربردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے وَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الْعَزِيزُ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 اور ابراہیم کے دین سے کون رو کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلاحہ میں ہوں گے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سرے اطاعت خم کرتا ہوں وہ اللہ لکم الدین فلا اللہ مسلمون اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یاقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا تم شہدا الحب اب و, و اسماعیل و اسحق و علاح واحد و نخن الہو مسلم بھلا جس وقت یاقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے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 اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے قولو آمنا باللہ وما انزل ایلینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباق ول ازتی می لا لان کئی نہ احدیم مِنہ لہو مسلم مسلمانو کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسا اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے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 جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے صبغت ومن احسن من ونحن له کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں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 اے یہود و نصارا کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں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 سف امن سما اللہ عملتی ہملتی کانو علیہ کل مشرق المعرب یس میں شاع مستقیم احمد لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں مو پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَقَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنًا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 وَإِن كَانَتْ إِلَّا تن ہل او حبین و حم اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے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 اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ خدا تو ان لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَغْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِبِ الْحَرَامِ وی سم کم تم فوجو شکوہ اے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم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 ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايهم ما تتبعوا قبلۃ وما انت تتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر اؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی باز باز کے قبلے کے پیروں نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کما يَعْرِفُونَ, يعرفون أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا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 الحم پیغمبر یہ جی نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا ولی کل خو جم کئی خدی اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہو اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں وہ منحصو خلی تم فول وجوہ کم شت وحولی کنبو من اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تعقید اس لیے کی گئی ہے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 اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے ولا تکفرون سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا لدی ان نو مع سوبری اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو الدین ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں الاوات یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ان ن سلم تمیری فمنشک کوہ صفا اور مربا خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص کھانے کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانہ ہے ان من البین بادمہ صف البلا الا اکی العن جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجودے کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اِلَّا تابوا أَتُوبُ ہاں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 سی اجماعی جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لالت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 الرحمان الرحيم اور لوگوں تمہارا معبود خداِ واحد ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مِن ماء فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل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 اور میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں اقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يتخذ مِن دون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 اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اتبع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 ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہیں اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دو سے نکل نہیں سکیں گے یا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 انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وہ تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں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 اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو انما حرم عليكم وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ارْقُ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سوبر کا گوشت اور جس چیز پر خدا کی سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو ناچار ہو جائے بشرتے کے خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان इन... الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم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 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الناس الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ نیکی سے دور ہو گئے ہیں لیسا البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ وَالْمَلائِكَةِ وَْكتَابِ وََّ بِّين وَآتَ الْ المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِقُرربَ وَالتَامَا وَالْمَسكينَ وَبنَ السَّبِييل وَالسَّ إِلينَ وَفِذّقاض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 نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں یا ایوہا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثا بالانثا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 یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُنِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اہلِ عقل حکمِ قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قدل قون ریزی سے بچو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 خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے فمم بدل بادما سمیاح فن افمبین علی جو شخص وسیعت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے فَمَن خَافَ مِن مُنصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر کسی کو وسیحت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیحت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ يُغْنِهِ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فهو خير له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 اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے شہو و مبان فی گل قو ناسی و بات من الهدى والفرقان فمن امن منكم شاہ و مل مری بن اولا سفری فا من اخ یرید اللہ کمل یورید مسروک مل الک اب اللہ کم ولا اللہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا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 کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو وہ ادا کا عبادی انیب اجیب دا واسطی اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائے علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَابَ عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفزر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 رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ خدا کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے قوم لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو یس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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا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 اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانۂ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو کافروں کی یہی سزا ہے فعین تحف نو غفر الرحیم اور اگر وہ باز آ تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وہ قوت فَلَا عُدْوَانَ تحفلا عَلَى علمین اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے الشہر الحرام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا والوں کے ساتھ ہے محسن <الْمُحْسِنِينَ> اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُّ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ ففدية, فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام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 اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزر یہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر ار حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے ثم افض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخُرَةِ مِنْ خَلَاقَ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منہ میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں و منہ میں اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزت کے عذاب سے محفوظ رکھیو لہم نصیب من ما کسبو واللہ سریع الحساب یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے تَعَجَّلَ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ و أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور قیام مینا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گنا نہیں اور جو بات تک ٹہرا رہے اس پر بھی کچھ گنا نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئسَ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ ناس من نفسه مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا سری دشمن, دشمن ہے فَإِن زلل تم بعد ما جاءتکم البینات فعلمو ان الله عزیز حکیم پھر اگر تم آہکا میں روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت بالا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے صاحبانوں میں عناظر ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے سلبنی اسروکم آتی ما اے محمد صلی اللہ علیہ والی وسلم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دین اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمصور کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازد کین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 کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ سعودوں میں ہلا ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی دیکھو خدا کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کمال خرچ کریں کہہ دو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 اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یسالونك عن الشهد الحرام قطاد في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القت 129. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 واللہ غفور الرحیم جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے عن الخمر کا قل الم اثم کبیر للناس افما اکبر نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو فی الدنیا والآخرت ویسألون کعن الیتاما قل اصلاح لهم خید و ان تخالقوهم فا اخوانکم يعلم یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان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 بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے ولا کے حل مشرقہ تتا ولا ام تم مکمن تم خی امشہ تی و لو آج بت ولا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَّا النَّاعِبَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور مومنوں مشرق عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرق عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لانڈی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرق مرد سے خواہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزک کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے وہ یس ال کا انل وَلَا الفل محیب ولاق ربو ہوں نہ فتو ہوں نہ منحصم ان اللہ يحب يحب اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام میں حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کم فون ہار فکم تم الله و تقالم ان لو بشرمین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 واللہ غفور حلیم خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے للذین يؤلون من نسائهم تربص فإن اللہ غفور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کرنے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے وَإن عزم الطلاق فإن اللہ سميع اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے والمطلقات يتربصن تبس نبی خصلاثر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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تین روکے رہیں اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں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 ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامد کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گنا نہیں یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ ہوں گے فَإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى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 پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی ہاں اگر دوسرا خامد بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گنا نہیں کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا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 من تم لم اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مترو کو اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے والوالدات يرضعن اولادهن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 اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاں یتغبصن بانفسہن اربعت اشہر وعشراں تَعْمَلُونَ جات اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں اور جب یہ عدت پوری کر چکے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِذُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةً نِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْ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 اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضو لہن فریضتا ومتعوہن قدره قدره متاعاً حقاً اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گنا نہیں ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مخدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے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 مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز اصل پورے التظام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو فَإن خفتم فرجالاً أو فإذا أَمِنْتُمْ خف تم كَمَا عَلَّمَكُمْ تم لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو پھر جب امن و اتمنان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کیا کرو والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لی ازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج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 الکم تاطل اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھوین خرجومی فکول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 كثيراً والله يقبض ويبسط وإليه کوئی ہے کہ خدا کو قرض ہنسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے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 111. الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال فلمی جس واہ ملک ہوں میں یس واہلی اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا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 بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے وہ کولم نہ بیم ان آیت ملک ان این کم اتبو تو من نہ تم بیم و بقی و بقی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 109. وَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا 110. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم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 126. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 127. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 124. وإنكلم الله ورفع بعضهم درجات 125. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 126. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء و و من ختلف من من نختلف ما میوری یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں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 اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیه ولا خلت ولا شفاعن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 اللہ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا علی رتبہ اور جلیلو قدر ہے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 یہی لوگ اہل دوزخ کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے الم طی اب واہی ابی اناہل ملک اب کال اب واہ اللہ تو کال انش گی و امی بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا او کالذی مر على على قال ان لا يحيي هذه الا الله بعد موتها فاماته الله مئات عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئات عام فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن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 یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم خدا نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْلِكَ ینک وعلم ان الله عزیز حکیم اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو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 واللہ لمن واللہ واسع علیم جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے الذيَّذينَ يُ فِقُونَ أَم وَلَهُم فِي سَبيللهِثَّ لَا يُتْبِرون ثمَُّ لا يُتْبِرونَمَا أَنْ فَقُمًَا النو وَلَا أَذَلهُم أَجُهُم ر دَوْرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهم وَلهُ يَحزَلون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 واللہ غنی حلیم جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياء ان الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئٍ مِّمَّا كَسَبُوا اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عیزہ دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مح برس کر اسے صاف کر ڈالے اسی طرح یہ ریا لوگ اپنے امال کا کچھ بھی سلا حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا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 فَإِن لَم يصب ها واللہ بما تعملون اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر میں پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر پوار ہی صحیح اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے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 فَأصابها اعصار نار فاحترقت يبين لكم لعلكم تتفكرون بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بُڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں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 اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کرلو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ خدا بے پروا اور قابل ستائش ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشائی واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وما يذكر إلا أولو وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں وما وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ أَوْ تُمْ خُدَا كِ رَاح مِ جِس ت ر ح ک خ رچ ک رو کو جانتا ہے اور ظ کا کوئی مدد گاہ نہیں ان تُبدو الصدقات فما هي و ان تخفوها وتتوها الفقراء اف هو خير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 اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يوف إليكم وأنتم لا إِلَيْكُمْ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفذ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مان سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ خم الذین یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قادون انما البيع مثل الربا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 اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور خدا کسی نا شکرے کو دوست نہیں رکھتا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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَّظُنُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَشُ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَاءً لَا تَغْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ تجورَةً حظرًَ تُدعونَها بَنَكُ تُدعونها بَكُ فَلَسَ عَلَكُ جنااح أَلا تَتُبُهَا وَأَشِدُ إذ تَب يعكُم وَل يُغ وَكاتِبُ وَلا, يضار كاتب ولا شهيد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 آثیم قلب والله بما تعملون علیم اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز دیکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے درے اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا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 خدا تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما انزل من بی والمؤمنون منا اکتی ہی وہ کتبی وہ رسولی